تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور ان کے اور دل بنائی کتنا کم حق مانتی ہو